الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد يا والمرتنمين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى ان كان اصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله نوربا سن چودہ سو اڑتیس نے ہجری کی بارہویں رمضان المبارک کی بارہویں شب اور موقع ہے تراویح کے بعد کا پاکستان کے مطابق میں نے عرض کیا ہے اور ایک دن کے آگے پیچھے فرق کے حساب سے دنیا کے دوسرے خطوں میں دوسری تاریخ بھی ممکن ہے دوسری ساعت بھی ممکن ہے بلکہ ہے واقع ہے تو ان کو رمضان مبارک کی وہ اوقات وہ تاریخ اور ہمارے وہ ناظرین مدنی چینل کے کہ جن کے یہاں بارہویں شب کا ہی سلسلہ ہے بارہویں تاریخ کا ہی سلسلہ ہے تو ان کو یہ تاریخ اور یہ اوقات مبارک ہوں اللہ تبارک و تعالی وطالعہ رمضان مبارک کی ان مبارک ساعتوں اور اوقات کا کو ہمارے لیے کثیر برکات کا اور رحمتوں کے حصول کا سبب بنائے اور ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول و منظور فرمائیں استقبال مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہے مدنی چینل کا الحمدللہ یہ برسہ برس کا معمول ہے کہ رمضان المبارک کی مبارک شب میں علم دین کی شمع روشن کی جاتی ہے بلکہ شمع ہی نہیں پورا یعنی چراہ ہو جاتا ہے جگمگ جگمگ کرتی ہیں دعوت اسلامی کی الحمد جو محافلے ہیں اسلامی بھائی اور گھروں میں اسلامی بہنیں مدنی مذاکرے سے فیض حاصل کیا کرتے ہیں مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت ان کی خدمت میں کیے جانے والے مختلف عنوانات پر جو سوالات ہیں ان کے جوابات عطا فرماتے ہیں اور بہت مستند اور متحقق بیانیہ ہوتا ہے کیونکہ الحمد بین آف علماء بھی ان کے مریدوں کا ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے فقی حضرات بھی ہوتے ہیں مفتیان کرام بھی سے بھی رابطے کی صورتیں ہوتی ہیں تو چنانچہ امت کو نہ صرف احکام شریعت کی تعلیم پہنچا کرتی ہے بلکہ ترغیب و ترغیبات کا بھی سلسلہ الحمدللہ رمضان مبارک کے ان ایام سے فائدہ اٹھا کر کثرت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ جاری و ساری رہتا ہے معاف کیجئے گا تو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور استقبال مدنی مذاکرے کے لیے ایک موضوع بھی لے کر حاضر ہوتے ہیں آپ خود بھی مدنی چینل کی اسکرین پر برا رہیے اور اپنے ان محدین کی جن کی آخرت کی خیر خواہی کا جذبہ آپ کے دل میں ہے اور ہر مسلمان کی آخرت کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے تو جہاں جہاں آپ کی رسائی ہے حکمت عملی کے ساتھ ان کو بھی مدنی مذاکرے میں شرکت کی دعوت دیجئے تو ان شاء اللہ عز و جل علم دین کے پھیلانے کے اس کاروان میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے گا علی تعالی علی محمد بہت ہنس تھے وہ بہت ہی خوش مزاج طبیعت پائی تھی اور ہنسنا مسکرانا تو ان کی عادت تھی اور دیکھ کر انہیں یوں لگتا تھا کہ گویا کبھی کوئی غم یا پریشانی انہیں چھو کر بھی نہیں گزری اور لوگ دیکھ کر تعجب بھی کرتے تھے کہ یہ ہر وقت مسرور ہی رہتے ہیں ہر وقت شاداں و فرحاں ہی رہتے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے کاش ہمیں بھی ایسی مسرت ایسی خوشی ہر وقت ملتی رہے تو اور ملنسار بھی تھے اور ملنا جلنا گھومنا پھرنا ہلّا گلا یہ بھی طبیعت میں پایا تھا تو یوں جو سوشل سرکل تھا اس میں بھی کافی ایکٹیو تھے دوست بھی تھے اور برسہ برس سے دوستیاں تھیں سیر سپاٹوں کا بھی شوق تھا تو برسہ برس سے مختلف مقامات دیکھے ہوئے بھی تھے تو غرض جو شخصیت کا خاکہ میں کھینچ خیش رہا کھینچنے کی کوشش کر رہا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ جو صاحب جن کا میں ذکر کرنے لگا ہوں یہ کیسے ہوں گے اور یہ جو واقعہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں نا تو اس میں دو ٹویسٹ ہیں جی ہاں ایک ایک چھوڑ چھو, دو دو ٹویسٹ ہیں تو خیر سنیے گا تو آپ کو ٹویسٹ کا بھی اندازہ ہو جائے گا بہرحال طبیعت ایسی تھی ان کی اور زندگی کے دن جو اسی طرح یہ ہنسی میں اڑا کر گزار رہے تھے ہوا یہ کہ جناب تکلیف ہوئی اور بیمار پڑ گیا اب جب بیمار پڑے تو اب معمولی سی بیماری کو تو یہ پہلے بھی لفٹ نہیں کراتے تھے اور بیمار ہو جانا ان ان کے بقول ان کی جو خوش مزاج طبیعت تھی اس کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں تھا تو خیر بیماری ہوئی بیماری آئی یہ معمول چلتا رہا جیسا تھا لیکن اس بار یہ ہوا کہ بیماری جو ہے وہ قوالت اختیار کر گئی اب بیماری جب طوالت اختیار کر گئی تو مختلف جو میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں ان کے ہاں چکر لگنے لگے اور پھر ڈفرنٹ فزیشنز ہیں تو سرجنز ہیں ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ مختلف ٹیسٹ جو ہے وہ لکھے گئے اور انہوں نے وہ ٹیسٹ کروائے اور جب ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو وہ رپورٹ یہ تھی کہ ان موصوف کو کینسر ہے اور کینسر بھی اس اسٹیج کا ہے کہ بالکل فائنل فیز ہے چند ہفتوں سے زیادہ یہ زندہ نہیں رہ سکیں گے اور دنیا میں چند ہفتوں کے ہی مہمان ہیں یہ ڈاکٹروں نے اپنا تخمینہ بتایا اور اس کے بعد یہ جانور نہ ہو سکیں گے ان کا انتقال ہو جائے گا بہت سیریس حالت ہے ان کی اب جو ظاہر ہے کہ ان کے ارد گرد رشتے دار وغیرہ تھے احباب تھے وہ سناٹے میں آ کہ یہ کیا ہو گیا یہ تو ایسی نیوز ہے اب ان کو یہ تو بڑا بھائی خوش مزاج ہے اور یعنی جو ہوتا ہے نا ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے عوامی طور پر زندہ دل یعنی زندہ دل ہونے کا صحیح معنوں میں مطلب تو خیر جو صاحب دل ہیں ان کی خدمت میں جا کر سیکھنا چاہیے لیکن بس ایک ہے ایک،, ایک جو ہے نا وہ کہہ دیتے ہیں لوگ تو یہ تو ایسے ہیں ایسا ہے ایسا اس کو خبر کیسے سنائیں گے تو یہ تو ایک دم مطلب بجلی گرانے والی خبر ہے کیا کریں فیصلہ یہ ہوا جو عام طور پر ہوتا ہے بھائی چھپایا جائے گا سے اس کو نہیں بتایا جائے گا اب بتائیں گے تو یہ تو ایک دم جو ہے نا جواب نہ دی جائیں اس کے خیر اب وہ یعنی دن گزرے ہوتا ہے نا انداز سے بھی پتہ چل جاتا ہے جب بیہیویئر ہوتا ہے ہمارا اگر کوئی ہم چھپا رہے ہوں یا کوئی ایسا سیریس میٹر ہو اور ہم سنجیدہ ہو جائیں یا اپنی سنگین معاملہ ہو جائے تو ہمارے طرز عمل میں باڈی لینگویج میں تبدیل ہوگی ہمارے بہیویئر میں تبدیلی آئے گی تو سامنے والا نوٹ تو کرے گا نا کہ ان کی باڈی لینگویج تبدیل ہے ان کا جو بدن بولی ہے ان کا جو انداز ہے میرے سے جو انٹریکشن کرنے کا ملنے جلنے کا میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا اور گفتگو کا جو انداز ہے اس میں وہ بے ساختگی نہیں ہے کچھ نہ کچھ بناوٹ سی ہے یا کچھ کچھ بات ڈفرنٹ ہے کچھ خصوصی بات ہے کچھ تبدیل ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے بھی کریدا کوریتتے کوریتتے کوریتتے خیر ایک وقت آیا کہ رفتہ رفتہ اسے یہ پتا چل ہی گیا کہ اس کو کینسر ہے اب جب یہ پتہ چلا کہ اس کو کینسر ہے او ہو ہو ہو بھائی اب تو یعنی ایک دم وہ جو طبیعت تھی جس کی یعنی خوش مزاجی کو لوگ جو ہے نا غور غور سے دیکھا کرتے تھے تو اس کا حال یہ ہو گیا کہ ایک دم وہ بجھ سا گیا اور نہ صرف بجھ گیا بلکہ رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ اس کے اوپر اداسی اور مایوسی بالکل اس طرح جو ہے نا وہ غالب سی آ گئی اور اب وہ غالب آئی اب جو ہے نا اس کا نہ کھانے میں دل لگے نہ پینے میں دل لگے نہ ملنے جلنے میں دل لگے نہ کہیں آنے جانے میں دل لگے اب بس افسردہ مایوس اور دکھی غم زدہ اور نتیجہ یہ ہوا کہ تیزی سے جو ہے وہ صحت گرنے لگی وزن بہت جو ہے نا کئی پاؤنڈ کم ہو گیا چند دنوں کے اندر ہی ایک دن جو ہے وہ اسی طرح بس وہ حسرت و یاس کی تصویر بنے ہوئے تھے اور حسرت ہی حسرت میں جو ہے نا غوطے لگائے جا رہے تھے تو ایک دن یاد آیا دوست کو فون کیا کہ پرانا کوئی دوست تھا کہ جو ہے نا مجھے یار آؤ ساری جو ہم لوگ جہاں جاتے تھے نا جن جن جگہ شہر میں میں جایا کرتا تھا ان سب جگہ مجھے لے کے جاؤ میں پرانی یادیں تو تازہ کروں اب جی اس کو خیر لے کے جو ہے وہ نکلا وہ جو دوست تھا جہاں جہاں وہ جاتے تھے پرانے پرانے جو جو بھی علاقے تھے سب جگہ سے چلتا پھرتا گھماتا پھراتا اب اس سفر کے دوران ظاہر ہے پرانے پرانے دوست بھی نظر آئے پرانی پرانی جگہیں پرانی پرانی یادیں تازہ ہوئی تو اور جو ہے وہ حسرت انہوں نے اپنے اوپر اوڑھ لی اور زیادہ جو ہے نا وہ مطلب یہ ندال ہو گئے جبکہ اس وقت بھی اس سفر میں بھی یہ حالت تھی اس یعنی اس گھومنے پھرنے میں حالت یہ تھی کہ جو پرانے دوست تھے یا جو پرانے جان پہچان والے جن سے کبھی گزرا کرتے تھے ملا کرتے تھے تو وہ پہچان ہی نہ پائے گا یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ کون ہے تو وہی پتہ چلے یہ تو وہ سا یہ اس کو کیا ہو گیا تو بہرحال لیکن اب یہ ہائے سب میں مرنے والا ہوں یہ ان کا ایک انداز تھا تو لیکن چونکہ جو ان کے رشتہ دار اور عزیز وغیرہ تھے ان کے اسرار پر علاج جاری رہا بھئی علاج نہیں چھوڑو ڈاکٹروں نے بولے اگر بول دیا ہے کہ چند ہفتوں کے مہمان ہو تو علاج تو جاری رکھو اسی دوران جو ہے نا علاج پہ چلتے چلتے دوبارہ کسی جو ہے نا وہ ڈاکٹر نے ان کا مزید کو ٹیسٹ لکھ کے دیے اب وہ ٹیسٹ انہوں نے کروائے اب یہ اپنے حسر و یاس کی ہی کیفیت میں تھے یہ ٹویسٹ آ رہا ہے کہ جو ہے وہ جب وہ رپورٹ سامنے آئی تو پتہ چلا ارے بھائی یہ کیا تمہیں تو کینسر نہیں ہے ہاں کینسر نہیں ہے, ہاں کینسر, نہیں ہے؟ ہاں کینسر تو نہیں ہے تو وہ پہلے کیا تھا پہلے کیا تھا وہ اصل میں جو ہے نا وہ رپورٹ ٹیسٹ صحیح نہیں ہوں گے یا رپورٹ صحیح نہیں آئیں گے پہلے کھوجو وہ کیا تھا اب جب وہ کھوجا تو پرانی وہی جو تھی لیب رپورٹس وغیرہ ان کو دیکھا تو پتہ چلا کہ کوئی اور صاحب تھے کہ جن کو اس طرح کا وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جن کو مطلب بہت شدید نوعیت کا کینسر تھا تو ان کی جو رپورٹ ہے وہ ان سے تبدیل ہو گئی اور ان کے پاس آ گئی یعنی وہ ڈیٹا جو تھا وہ ان, سے ان کی رپورٹ سے تبدیل ہو گیا ان کے پاس آیا تو ان کے نام سے لگ کر آ گیا تو یہ تو مطلب اپنے آپ کو واقعی واقعات کینسر کا مریض سمجھنے لگے اور حالت جو ہے نا وہ سوچ سوچ کر اس طرح کی کر لی تو کہا اچھا یہ ہو گیا اب یہاں خیر ہوتا ہے بعض اوقات مطلب بعض تو بڑے محتاط قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور بعض یعنی وہ منافع پرستی کا دور ہیں تو وہ کام چلا دیتے ہیں بس یعنی رپورٹوں وغیرہ میں اتنی احتیاط نہیں کرتے ان لوگوں کو بھی خیر اس طرح کی احتیاط کرنی چاہیے لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس پر ہم کلام نہیں کریں گے جو موضوع اس کی طرف بڑھتے ہیں تو اب پھر سر جوڑ سر جوڑ کر بیٹھے عزیز رشتے کہ بھئی اس کے ساتھ کریں کیا یہ حالت اس کی ایسی ہے ایک دم اس کو یہ خبر سنائی تو ایسا نہ ہو کہ یہ شادی مرگ ہو جائے یعنی کہ یہ خوشی کے مارے ہی نہ مر جائے اور اس کے آساب اتنے اب کمزور ہو گئے یہ اس خوشی کی خبر کو بھی برداشت نہ کر سکیں لیکن بہرحال طے ہوا کہ بھائی بتانا تو ہے تو اب رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ اس یہ خبر جو ہے نا وہ پہنچائی گئی کہ بھائی تمہیں کینسر نہیں ہے وہ رپورٹ جو ہے نا غلطی سے تبدیل ہو گئی تھی تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو وہ معمول کی ایک بیماری تھی تھوڑی طویل ہو گئی ٹھیک ہے تم سیٹ جاؤ گے اور ابھی میں سے کوئی ایسا سچ مسئلہ نہیں ہے وہ جو مسئلہ تھا وہ اوکے ہے اب جب انہوں نے سنی تو بھائی جو پہلے کہاں خبر سن کر بالکل بجھتے چلے جا رہے تھے ڈاؤن اور لو ہوتے چلے جا تھے تھی اب ایک دم چستی اور ایک نئی یعنی وہ آگئی گئی بالکل توانائی آ اچھا یہ تو اور بہت مسرت اور خوشی او اڑنے اڑنے والی کیسے مزاج میں اڑے جا رہے ہیں اڑے جا رہے ہیں اور بھائی وہی مطلب وہی ہلہ گلے والی طبیعت دوبارہ جو ہے نا اہد سی کرائی اور انہوں نے کہا بھائی بہت دن ہو گئے یار بڑے دن ایسے گزرے ہی ہو بھائی یہ تو بڑی سیلیبریشن کا دن ہے پارٹی ہونی چاہیے یار پارٹی سلیبریٹ کرنا چاہیے فنکشن ہونا چاہیے بولے ہاں ہاں بھائی سلیبریٹ کرنا چاہیے پارٹی ہونی چاہیے تو پارٹی کا جو ہے نا وہ انتظامات کیا گیا دعوت کے سارے رشتے داروں دوستوں کو بلایا جائے گا اب اس میں بڑی انرجی کے ساتھ اینتسم کے ساتھ انہوں نے یہ جو ہے وہ اس کے انتظامات کرنا شروع کیے خود حصہ لے رہے ہیں پارٹی میں یہ کرو وہ کرو اب پارٹی کا انتظام کر رہے ہیں لوگ جو ہے نا آنا شروع ہو رہے ہیں کبھی یہ ادھر اڑتے پھر رہے ہیں کبھی یہ ادھر اڑتے پھر رہے اسی اسنا میں ایک بجلی کا تار ان کو ٹچ ہوا اور اسی پارٹی کا انتظام کرتے کرتے یہ انتقال کر گئے مر گئے اسی جس پارٹی کو انہوں نے سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہ کیا تھا اسی میں انتظامات کرتے کرتے ان کا انتقال ہو گیا تو دیکھیے موت کا وقت ایک متعین ہے اور موت تو آنی ہی آنی ہے لیکن موت کا جو پہلے ان کو یہ پتہ چلا کہ میں نے مر جانا ہے تو ان کا جو طرز عمل تھا کہ ڈاکٹروں کے مطابق کہ بھائی ان کا انتقال ہو جائے گا اس بیماری کے اندر چند ہفتوں کے مہمان ہیں تو انہوں نے جس طرح خبر کا صدمہ لیا اور جس طرح ان کی طبیعت میں بدلاؤ آیا اور پھر جب انہیں یہ پتہ چلا نہیں وہ رپورٹ غلط تھی اور میں معمول کے مطابق میرا جو ہے وہ بدن ہے پھر جو ان کی طبیعت میں بدلاؤ آیا یہ ہم جیسے غافل لوگوں کے لیے ایک کیس اسٹڈی ہے کیونکہ ہمارا انداز اسی سے ملتا جلتا ہوتا ہے امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں موت کی یاد کے لحاظ سے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں جی تین قسم کے لوگ تو ایک شخص وہ ہوتا ہے پہلا غافل شخص کہ وہ اول تو موت کو یاد کرتا نہیں ہے میں مفہوم جو ہے نا وہ عرض کر رہا ہوں اور مفہوم یاد مطلب اس کو موت کو یاد کرتا نہیں اور اگر یاد کرے بھی تو وہ یاد اس انداز سے کرے گا کہ اس کو حسرت اور وہ فکر ہوتی ہے کہ دنیاوی جو یہ نعمتیں ہیں یہ جو دنیاوی لذات ہیں یہ نفسانی خواہشات پوری کرنے کے جو مختلف ذرائع ہیں یہ اس سے چھوٹ جائیں گے تو اس کی وجہ سے وہ صدمہ اور غم لیتا ہے تو وہ یہ مطلب اس کے اس کا رجحان یہ نہیں ہوتا اس کی اورینٹیشن یہ نہیں ہوتی اس کی سوچ کا رخ یہ نہیں ہوتا کہ اس نے مرنا ہے اور اللہ تبارک مطالعہ عزل کی حضور پیش ہونا ہے اپنی جو دنیا میں اس نے زندگی کاٹی ہے اس کا حساب دینا ہے تو رب کریم کی بارگاہ میں یہ حساب کھڑے ہو کر دے گا کیسے اور یعنی جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی تو آخر جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں اس کا مقام و مرتبہ کیا متعین ہوگا یہ اورینٹیشن نہیں ہوتی اس کی اور اگر موت کا تذکرہ کرے بھی تو وہ جو ہے نا اس کا یعنی یہ حال ہوتا ہے کہ بھائی ساری دنیاوی لذات اور یہ وہ چھوٹ جائیں گی تو اس کی وجہ سے غم اور صدمہ محسوس کرتا ہے اور, آن اور موت کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتا اس کو نفرت ہوتی ہے دل نہیں چاہتا کہ سنوں دل نہیں چاہتا کہ غور کروں یہ جو ہے وہ نشانی تو یہ ہم جیسے غافل لوگوں کی نشانی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کلیئر کٹ اس کو ڈاکٹروں نے اپنے میسج دے دیا اور اس نے بلیو بھی کیا لیکن اس شخص نے موت کی جو خبر تھی اس کی یاد کو آخرت کی تیاری کا سبب نہیں بنایا بلکہ جو اپنے رجحانات تھے اس سے اس نے دنیاوی لذات سے محروم ہونے کا صدمہ اٹھایا امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں ایسا شخص جب اس کے سامنے موت کا ذکر کرے جو موت کو سننا اس لیے پسند نہ کرے کہ اس سے جو دنیاوی جو وہ لذات چھوٹ جائیں گی تو ایسے شخص کی اس طرح کی موت کی یاد میں تو غفلت میں اور اضافہ ہوتا ہے اور ایسا شخص اور غافل ہوتا چلا جاتا ہے دوسرا شخص وہ ہوتا ہے کہ جو توبہ کرنے کے مراحل میں ہوتا ہے توبہ کر چک رہا ہوتا ہے اور اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے نیک بننے کی آگے بڑھنے کی آخرت کی تیاری میں کوششیں کر رہا ہوتا ہے تو ایسا شخص جو ہوتا ہے اس کو یعنی موت کا جو ذکر ہوتا ہے وہ اس کو ان دا سینس یہ یعنی ایک لحاظ سے اس کو چونکہ آخرت کی یاد تو ہوتی ہے یہ یوں نہ کرتا ہے جی ہاں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آخرت کی تیاری کے لیے کوششیں کر رہا ہوں توبہ کی قبولیت کے لیے اقدامات کر رہا ہوں میں آخرت کی تیاری کے لیے محنت کر رہا ہوں اور ابھی میری محنت جاری ہی ہے اور ابھی میں سٹرگل کر ہی رہا ہوں کوششیں کر ہی رہا ہوں اسی دوران موت نہ آ جاؤ اور مجھے اچک اچھا لے اور میں بغیر تیاری کے بغیر فرائض اور واجبات اور جو مجھ پر توبہ کی وجہ سے ضروری امور عائد ہوتے ہیں انہیں پورا کیے بغیر ہی میں دنیا سے چلا جاؤں اور مجھے یوں ہی مطلب نامکمل کام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے تو یہ ایک نقصان کا باعث ہوگا تو ایسا شخص جو ہوتا ہے یہ جو موت کا اس طرح سے یاد کرتا ہے تو یہ اس کے لیے فائدے کا سبب بنتی ہے اور پھر کاملوں کا جیسے فرمایا ایک درجہ وہ بھی ہے وہ ان کسی اور موقع پر بیان کروں گا تو اصل میں ایک صاحب ہیں دنیاوی لحاظ سے نہیں نا ایک صاحب ہیں غیر مسلم ہے وہ, وہ جو شخص ہے غیر مسلم ہے ایک صدی تک لکھا جانے والا جو کامیابی کا لٹریچر ہے دنیا میں جو لوگ کامیاب ہوئے چاہے ان کا تعلق کسی خطے عوام کسی مذہب اور رنگ و نسل سے ہو اور انہوں نے جو کچھ بھی لکھا جو مشاہدات کیے جو چیزیں یعنی نقل کی گئیں ان سب کو اس نے سٹڈی کرتے کرتے کرتے کرتے بہت ایکسٹینسو ریسرچ کی بہت ایکسٹینسو ریسرچ کرنے کے بعد اس نے سات آادات بیان کی کہ وہ سات عدات عام طور پر کامیاب لوگ جو دنیاوی لحاظ سے بھی کامیاب ہوتے ہیں وہ اختیار کرتے ہیں تو ان میں ایک عادت یہ ہے کہ وہ انجام کو دیکھ کر آغاز کرتے ہیں کسی کام کے اختتام کو نتیجے کو ریزلٹ کو دیکھ کر انجام کو دیکھ کر کہ میں نے اس کا ریزلٹ کیا لینا ہے تو اس کو دیکھ کر وہ کام کا آغاز کرتے ہیں اسی کے حساب سے چلتے ہیں تاکہ جو جو جس طرف وہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں جس ریزلٹ کی طرف اسی کی طرف چلتے چلے جائیں تو دیکھیے اس کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو آغاز ہمارا جو اختتام ہے یعنی انسانی زندگی کا اختتام تو ظاہر ہے کہ موت ہی ہے اور موت کے اختتام پر ہم نے اس دنیا سے گزر کر اگلے دنیا کی طرف جانا ہے تو ہمیں یعنی ایک بحیثیت عقل مند اور دانا شخص کے بھی اپنے انجام کو پیش نظر رکھ کر کس قدر حساس ہونے اور انتہائی ہوش مندی کے ساتھ اپنے جو یہ زندگی کے قیمتی لمحات ہیں ان کو گزارنے اور آخرت کی تیاری کے لیے کوشش کرنی چاہیے تو موت کی یاد جو ہے یہ بھی واقعی بہت زیادہ فضیلت کی باعث ہے یہ مندوں اور داناؤں کی نشانی ہے جی اپنی موت کو یاد رکھنا گناہوں سے موت کو یاد گناہوں سے پاک کرنے والی ہے ماشاء اللہ فال ہو گیا حمد اللہ اللہ جی غلام موت کی یاد اللہ اللہ نصیب سوچے اللہ یعنی ہمیں اس کی قدر نصیب کرے اور یہ موت کی یاد عام اس میں میں نے تین یعنی امام غزالی اللہ نے جو درجے بیان کی ہیں ان میں سے دو کا ذکر کیا ہے ایک تو ہم جیسے غافل اور جو عوامی انداز ہے اس کا ہے کہ ایسے لوگ یعنی عام لوگ بھی موت کو یاد کرتے ہیں عام طور پہ موت کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتے اور اگر موت کا ذکر ہوتا بھی ہے تو اس کو غم اور دکھ محسوس ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی سوچ کا رخ یہ ہوتا ہے کہ اس کی دنیاوی لذات اور جو نعمتیں ہیں نفسانی جو خواہشات کو پوری کرنے کے ذرائع یہ ترک ہو جائیں گے چھوٹ جائیں گے صدمہ محسوس غلط تو نہیں है. اس ایک جہت سے دیکھا تو غلط تو نہیں ہے کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کرو خسرت یاد کرو تو موت کی جو یاد ہے یہ تو ویسے ہی ہمارے جو کئی زندگی کی ایسی لذتیں ہیں جنہیں یہ ختم تو کر دیتی ہے ایک ہے کہ شعور یعنی بیدار کرنا نا سمجھ بیدار کرنا کہ ٹھیک ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے پائیدار چیز نہیں ہے کہ اس میں دل لگایا جائے ہم نے آخر کار اختتام مطلب ختم ہونا ہے اس دنیا سے دوسری دنیا جانا ہے اور ایک ہے کہ ہمارا پھر بھی روخ دری رہی میں پھنسا رہے تو امام وضاء اللہ نے تو لکھا اس کا مفہوم یہی ہے کہ اس سے غفلت میں اور مطلب اضافہ ہوتا ہے موت یاد نہ کرنے میں اس طرح سے یاد کرنے میں کہ کہ یعنی ہائی مطلب یہ چھوٹ جائے گا یہ چھوٹ جائے گا ایک ہے کہ آخر کی تیاری کے جو رخ سے یاد کرنا موت تو مومن کے لیے توحفہ ہے نا جی جی ماشاء اللہ موت مومن کے لیے توحفہ ہے اور اس کو آدمی یہ توحفہ تصور کرے اور جو دن میں 20 دفعہ موت کو یاد کرتا ہے جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا رتبہ تا فرماتا ہے تو موت تو نس اصل موت کی یاد جو ہے نا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے سبحان اللہ میں اتنا عرض کروں گا جن کو اللہ تعالی جن کے مقدر اچھے, اچھے ہوتے ہیں جن کے بخت جو بخت جگہ ہوتے ہیں وہ موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں جن کو غفلت سے نفرت ہوتی ہے ان کو موت سے محبت ہوتی ہے یا ذکر موت سے وہ محبت کرتے ہیں اللہ ہمیں نصیب کرے اور جب موت کی یاد ہونا تو بندہ بہت ساری برائیوں سے خرابیوں سے کیونکہ موت کی یاد کرنے والا یہ بات شاید نہ بولے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے لہذا وہ اپنے آپ کو ایسی کیفیت میں رکھتا ہے کہ جس کیفیت میں موت آ جائے تو وہ خیر کا رخصت ہونا ہو اچھا رخصت ہونا ہو تو اللہ کریم ہم سب کو کثرت کے ساتھ موت کی یاد کی توفیق عطا کرے یہ بات آپ کی یعنی غلام رسول بھائی کی یہ درست ہے کہ ایک تعداد ہے جو موت کے ذکر کو پسند نہیں کرتی تو وہ نادانی ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات و سیرت مبارکہ کے پہلو کو دیکھیں اور صحابہ کرام علی مردوان کی سیرتوں کو دیکھیں اسی طرح جو بھی اللہ کے نیک بندے جنہیں آپ اللہ کا ولی کہتے ہیں جو واقع اللہ کے اولیا ہیں ان کی اگر سیرتوں کو ہم دیکھیں تو ان کی زندگیوں میں موت کا ذکر با ملے گا ان کی مجالس میں موت کی باتیں ہوں گی موت کی یاد ہوگی موت کے وعض ہوں گے موت کی نصیحتیں ہوں گی اور اس سے وہ اپنے اعمال کو اپنے افعال کو اپنے کردار کو درست رکھتے تھے تو جو موت کو یاد رکھتے ہیں وہ الحمد اچھے انداز سے جیتے ہیں اور جو موت کو بھول جاتے ہیں ڈیفینےٹلی وہ ٹریک سے ہٹ گئے اور جو گاڑی اپنے ٹریک سے ہٹ جائے وہ حادثے کا شکار ہونے کے اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ میں موت کی یاد باقفت کرنے کی توفیق عطا کرے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کی بھی توفیق صلو صلو اللہ, صلو اللہ, اللہ تعالیٰ میں توحفی کا طا فرمائے صلی اللہ آج کچھ سنائیے محمود بھائی بھی سنا دیئے کل والا کلام کہا تھا ہاں کل کلام وہ چلا لیکن وہ کافی ٹائم کم تھا کل بہت پیارا کلام آپ نے لیا تھا اسی کلام کو سنتے ہیں کل وہ آپ نے اس کی طرف بھی رحبت کا اظہار کیا تھا جو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں پڑھا جا رہا تھا نا کلام اصل وہی پڑھ رہی بارے میں کہا تھا کہ کلام کل کو گزرے جس, جس راہ سے وہ سیدال محمد گزرے جی سے راہ والا ہو کر گزرے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 رہ گئی ساری زمیں امب رہ ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود مسروط کے فضائل ہیں آکائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جس میں معطر سے مہکی مہکی پیاری پیاری خوشبو آتی تھی آپ کے پسینہ مبارکہ سے خوشبو آتی تھی اللہ اور جس راستے سے میرے آکا گزرتے تھے وہ راستہ خوشبو سے مہک جاتا تھا حتیٰ کہ معزز صاحبۂ کرام علیہ اس مہکتی خوشبو والی گلیوں سے میرے آقا کا پتہ معلوم کر لیا کرتے اللہ اللہ ہیں اللہ تو, اللہ تو اللہ اللہ یہ اتنا عظیم مشان معاملہ ہے تو حضرت رحمت اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت شعر میں یہ بات لکھی گزرے جیسے گزرے وہ سیدے والا ہو کر رہ گئی ساری انبر سارا ہو کر ہر کی گلیوں سے وہ گزرے گئے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی رہ گئی ساری زمیں امبر سارا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر رخ ان کی تجل جو کمر نے دیکھی کل بھی آپ نے شیر پارا میں غور کر رہا تھا کہ روخ انور کی تجلی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور پر جو نور تھا اس نور کی تجلی جب چاند نے دیکھی یہی ہوگا روخ انور کی تجلی جو نے دیکھی رہ گیا نقش پا ہو جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روخ انور کی جو نورانی تجلی تھی جب وہ چاند نے دیکھی چاند خود ایک چمکدار مخلوق ہے اور چمکتا ہے بلکہ اگر ہم کسی کی حسن کی تعریف کرتے کرتے یا چاند, جیسا, چاند چہرہ جیسا چہرہ ہے ٹھیک ہے تو اب چاند نے جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ انور کی تجلی دیکھی تو وہ رخ انور کی تجلی کا یہ عالم تھا کہ وہ رخ انور تو الگ رہ گیا اس کی تجلی کا معاملہ تو جدا رہ گیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقشے پا جو تھا نا جہاں نقشے قدم مبارک کا جو نقش لگتا تھا جہاں قدم مبارک پڑتے تھے اس کا بوسہ لینے والی وہ بات بن گئے کہ ادھر کا بوسہ لے کہ یہ مطلب کہ رخ انور کی تو شانی کچھ اور یہ تو جہاں قدم مبارک اس کا بھی لگ رہے اس کا نقش جو ہے ہو گیا نقشے کا برادر کیا بات کہتے ہیں آس تیرے تلو کا نظارہ کرتا روز, روز اک چاد دکھ, دکھ میں اتارا کر تاربل کی تجلی تجل جو, جو کمر جو نے دیکھی دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ رہ دیکھ گیا وہ پا ہو کر ناز شریف میں ایک اچھا شگن یہ بھی ہے کہ آج بارہویں شب ہے اللہ بارہ کا عدد مل گیا نا بارہ کا ہم کو کیوں نہ ہو پیارا کہ بارہ کی تاریخ جب یار آیا حسن جلا دست سرکار سے ہوا روشن میرے خدا کو بھی پیاری ہے بارہویں تاریخ رہ گیا وہ سد ہے نقشے کا پہ پا ہو کر وائے محروم یہ قسمت مت مت کے مت اب کی برس ذکر ہے اس میں اب کی برس رہ گیا ہم رائے سب بدین ہو کر رہے میری محروم قسمت یعنی میری قسمت یہ محرومی ہے کہ میں اس برس بھی رہ گیا مدینے جانے والوں کے ساتھ نہ جا سکا جو مدینے جا رہے ہیں جو مدینے کے مدینے کے قافلے جا ہی رہے رمضان میں بھی جاتے ہیں تو حج میں بھی جاتے ہیں اب تک تو حج کا بھی پتا نہیں ہے ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے Allah. وائے کے کسمت اب کی برس رہ گیا نقش کل پہ پا ہو کر پائے محرومت کے اب کی برس رہ گیا ہم رائے دلوارے مدی نہ ہو کر چمنے ہے باہ باغ کے مرغے سدر چمنے تگ ہے وہ باغ کے مرغے سدرا پر سوچے کے گہاں بل بل شہدا ہو کر برسوچے کے گہاں بل بلے شہدا ہو کر سر سر مدینہ کا مگر آیا خیا سر سر مدینہ کا مگر آیا خیا رش کے گل شن جو بنا گنچائے دل واہ رش کے گلشن جو بنا گنچائے دل واہ کر اور کہتے کی فریاد رسی کو ہم ہیں گوشا کر کے کان مبارک کوشا کی فریات رسی کو ہم گادا چشم گائیں گے گویا ہو کل وادا چشم گ بسائیں گے گویا ہو کل پائشہ پر گرے رب پیشے مہر سے جب پائشا پر گرے تا پیشے مہر سے جب تل تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر یہ تو منظر ہے سورج کی روشنی سے جب دل اڑنے لگے پارا پارا ہونے لگے کیفیت بیان کی جا رہی اس میں کیا ہوگا تیلے بے تاب اڑے قیامت حشر میں پارا ہو کر دلد اور ہے امید, امید رضا کو تیری رحمت, رحمت سے شہار شہار ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا نہ ہو زندانیے تو زخ تیرا پرنمدہ ہو کرنا ہو زندہ کہتے ہیں قید کھانے کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی غلامی پر یہ مجھے ایک ناز ایک امید ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہ آقا آپ کی رحمت سے آپ کے رضا کو ایک امید ہے کیا امید ہے کہ نہو نہ زندہ نہیں دوزخ تیرا بندہ ہو کر کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام ہو کر آپ کا غلام ہو کر میں دوزخ کی آگ میں کیسے جلوں گا تو مجھے آپ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ مجھے قیامت کے روز بچائیں گے بھی رب سے بخشوائیں گے بھی اور جنت میں داخلہ دل... جنت میں داخلہ دلوائیں گے بھی اور یہ اپنی رحمت سے اپنے رحمت سے میرے اعمال نہیں میری کوئی نہیں یہ عاجزی ہے ان ہے یہ یہ سمجھے کہ ایک عشق و محبت کا ایک بہت خوبصورت پہلو اعلی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار کی بارگاہ میں جو عرض کر رہے ہیں اور ہمیں بڑی زبردست تعلیم گویا کس طرح مل رہی ہے کہ آپ کی رحمت ہے یہ امید شاہ کو تیری رحمت ہے شاہ میں نے اپنی کلام لکھے میں نے اتنی نعتیں لکھی یا میں نے کوئی دین کی خدمت کی یا میں نے کوئی فتوا لکھے یا میں نے قرآن مجید حص کیا یا یہ عبادت ریاضت کسی بھی اپنی خدمات کا ذکر نہیں کر رہے دو چیزوں کا ذکر کر رہے اعلیٰ شہر میں ایک ہے سرکار کی رحمت اور دوسری اپنی غلامی کہ آکا میں آپ کا غلام ہوں اور آپ کی رحمت بہت بڑی ہے آپ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ آپ مجھے اپنی رحمت سے بخشوائیں گے ہے hey, یہ امید کس چیز کی امید ہے hey, یہ امید ہے رضا کو تیری رحمت سے شاہ آکا آپ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ رحمت العالمین ہیں نہ وہ زندانی نہیں ہے کہ میں دوزخ میں دوزک کے قید میں نہ جاؤں کس لیے کوئی کام کیا ہے نہیں تیرا بندہ ہو کر کہ میں آپ کا غلام ہوں میں آپ کا غلام ہوں آکا میں آپ کا غلام ہوں اور آپ کا غلام ہو کر میں دو سک کی آگ میں کیسے جلوں گا آپ کی رحمت سے انشاءاللہ میں جنت میں جاؤں گا بڑی خوبصورت اس میں علاد رحمت اللہ تعالی نے ہماری تربیت فرمائی ہے میں نے ہم غور کرتے ہیں تو رحمت اور بندہ بندہ یہ بندگی کے معنیوں میں بھی آتا ہے بندہ مطلب غلام کے معنی میں بھی آتا ہے اپنے آدمی کے معنی میں بھی آتا ہے میں اپنا بندہ بھیج رہا ہوں میرا بندہ آ رہا ہے یعنی اپنا کوئی ہوتا ہے تو نمائندہ ہوتا ہے تو یوں بندہ تو یہ کئی مائنوں میں مائنوں میں مائنوں میں شمار کیا جاتا ہے دنیا میں یہ جملہ چلتا رہتا ہے اور جو میرا بندہ آ رہا اور جو میرا بندہ آ رہا وہاں کوئی وسوسہ نہیں آتا اور سرکار کا بندہ تو سرکار کی غلامی سے بڑھ کر اور چاہیے کیا اس سے بڑھ کر کیا چاہیے یہی آرزو جو ہوں سرخرو میلے دو جہاں کیا بولا میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو کو بولے تو غلام عبد کو تو کہتے ہیں عبد کو غلام کے عربی لکھیں گے تو عبد کہیں گے تو عبد تو یہ تیرا بندہ ہو کر تو آکا میں آپ کا غلام ہوں اور آپ کا غلام ہو کر میں دوزہ کی آگ میں کیسے جلوں گا یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا میرے آباد کا بتلا تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہار تانے دو سب تیرا بلتا ہو کر گزرے جی سراب سے ہو, والا ہو کر عمر زمین ابیر ہوا مشک تر گلاب ادنا شنا ادنا یہ شناخت شنا شن را تیری راہ گزر کی ہے امبر زمین امبر زمین ابیر غوا با با مشک تر گلاب ادوار ادنا سیے شناخت تیری راہ گزر کی ہے گزرے جس, جس, جس راہ راہو سید á, والا ہو گئی ساری زمین امبر سارا ہو جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے نبی پاک کے پسینے مبارکہ کی ایسی خوشبو تھی کہ آپ تو اپنا پسینے مبارک جو تھا نا وہ دے دیتے اور مبارک عطر کی طرح بھی استعمال کیا جاتا دلہن کو دے دے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول گزرے جس راغ سے ہو سیدے بالا وہ رہ گئی ساری زمین سارا ہو کرمبر سارا ہو کر عشق رسول کی لازوال اللہ میں نعمت نصیب فرمائے اس کے ساتھ مدین منورہ کی حاضری ہو مکہ مکرمہ کی حاضری ہو تو آدمین عشق و محبت کے تصورات ان گلیوں میں گھومے مکہ شریف میں جیسے کہ وہ مصفلہ کا جو راستہ ہے اور مصفلہ والی جو گلی ہے اس میں کہتے صدیق اکبر رضی دیلا تعالیٰ عنہ دیگر کے مکانات یہی ہوا کرتے تھے اور مسجد نبی شریف میں تو اجرا مبارکی ہی مسجد نبوی شریف میں ہے تصور ہو کہ یہاں سرکار کا در اقتص سے دولت خانہ ہے گھر مبارک ہے تو یہاں پر ایک پورا ایک جیسے کہ شہر آباد وہ جو شہر تھا مدینہ منورہ اب تو پورے کے پورے مسجد نبی شریف پورا مدینہ جو ہے نا قدیم مدینہ یہ مسجد نبی شریف میں آ چکا تھا اور سوچے کہ مزید نبی شریف کو وار کریں تو یہ مدینہ منورہ تو یہاں سرکار کا گھر تو یہاں فلاں صاحب کا گھر تو یوں ایک تصور ہو کہ سرکار یہاں سے نکل کے یہاں یہاں سے نکل کر یہاں مکہ مکرمہ میں ہو تو وہ امیر سنت کا ایک شہر ہے نا آ میں روح کی ہر شے میں سمولوں تجھ کو آ میں روح کی ہر شے میں سمولوں تجھ کو اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا یعنی جب نور پر جائیں تو جب لے کی طرف جائیں تو اس طرح کے پہاڑوں کی طرف جائیں کہ جن کے بارے میں یقین ہے کہ انہوں نے سرکار کی زیادت کی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گارے ہیرا کی طرف لوگ جاتے ہیں تو یہ یقین ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس غار میں زیارت کی ہے غار ہیرا نے زیارت کی ہے غار فور نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کی ہے تو یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم بھی پہنچے اور یہاں یہ وہ ہوائیں وہ فضائیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک جسم منور کے بوسے لیے یہ زمین تو یہ ہوا تو یہ جہاں یادیں ہیں بہت یادیں ہیں حضرت شیخ عبدالحق الحق محدود ذیلو رحمۃ اللہ تعالی نے جزد القلوب شریف میں لکھا ہے کہ یعنی آج بھی مدینے کی ہوا میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو عمارت موجود ہے اور اس شاق بعض اوقات اس کو جن کی روحانی نہ ہو وہ, وہ نہ ہو اس کے رسول دل دل والی دل وہ کیفیت تو ہو نا کہ دل وہ آپ کو خوشبو دل محسوس ہوگی وہ مطلب وہ مطلب وہ ماحول ہی کچھ ہو یعنی جی جی جی ایک عاشق جو ہے نا مدین منورہ آزاد شرف و تاز میں جب ایک عاشق پہنچتا ہے نا تو وہاں کی ہوا وہاں کی فضا اس کو ویسے معتب کر دیتی اللہ ہے اللہ کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمائے وہ کسی کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ مدینے جا کے ہم سمجھے تکدس تکدس کی سے کو کہہ گئے تھے جا کے ہم سمجھے تکدس کس کو کہہ رہتے ہوا پاکیزا پاکیزا فضا سن جیتا سن جیتا ہوا پا چیزا پاکیزا فضا سنجیدہ, سنجیدہ مدینے منورہ زاد عل شرفوں و تعظیمن یہ وہ مبارک شہر ہے کہ جب عاشق اس شہر کے قریب پہنچتا ہے نا تو اس کی کیفیت ویسے ہی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے ابھی شہر دور ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس طرح کا عمل کتابوں میں پایا جاتا ہے کہ جب آپ مدینے منورہ کی طرف بڑھتے تو آپ ان کی ہواؤں کو لیا کرتے تھے آپ کو وہ ہوا بڑی پیاری لگتی تھی تو آج جب عاشق مدینے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف بڑھ رہے تھے لیکن سے صاحب کو محبت تھی مدینہ صاحب بے خطرت محبت کرتے تھے تو جب سرکار نے جی شہر سے محبت کی ہمیں تو ویسے اس شہر سے محبت ہونی چاہیے ہمیں سرکار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی شریف سے لوکی سے محبت تھی ہم اس کو لوکی شریف کہتے ہیں جس کو لوکی شریف ٹھیک ہے نا اس کا گسا نام نہیں لیتا لوکی لوکی شریف ہمیں اچھی لگتی ہے یہ ککڑی یا کھیرا اس طرح وہ بھی پسند کہلاتا تھا تو وہ بھی عاشقوں کو پسند ہوتا ہے یعنی کہ وہ چیزیں جو سرکار کو پسند تھیں عاشقوں کو وہ چیزیں پسند ہوتی ہیں جو سرکار سے عشق کرتے ہیں سرکار سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مدینے منورہ سے بھی حد محبت تھی جب سرکار کو مدینے منورہ سے محبت تھی تو ایک محبت کا تقاضا تو ہو گیا اب خود سرکار مدینے منورہ میں آرام فرما ہو تو وہ محبت کہاں تک پہنچے گی رغبت کہاں تک پہنچے گی کشش کہاں تک پہنچے گی کہ یہ وہ دربار ہے کہ ستر ہزار صبحوں ہیں ستر ہزار شام یو بندگی زلف و رک آٹھوں پہر کی ہے اور حال یعنی کہ فرشتے ستر ہزار صبح فرشتے آتے ہیں ستر ہزار شام فرشتے آتے ہیں اور ضرور پاک پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے رخصت اس بار گاہ سے فقط اس قدر کی ہے کہ جو ایک بار ستر ہزار آئے نا اب قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی اور دوسرے جو ستر ہزار آئے اب قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی آدر لکھتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے کہ اگر یہ بدلیاں نہ ہو نا کہ یہ ستر ہزار جو گئے گئے دوبارہ نہیں آئیں گے اگر یہ نظام نہ ہو تو کروڑوں کی آس چلی جائے گی کہ ان کی باری کا بائکی جو اب تک آئے نہیں ہے یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی جائے یہ بدلیاں یہ نہ ہو تو کروڑوں کی آس جا یے بدلیا نو تو کروڑو کی آس جا ستر ہزار شب گئے تر ہزار شان جو پر دگی سل پور آٹھ پہر کی گو پر دگی سل پور آٹھوں ہے یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں آس جائے اور بار کا ہی ملتے آم تل کی ہے معصوم کو ہے عمر میں تھر پھر ایک بار بار اس کو سمجھ ناظرین و حاضرین ابھی ہم نے ارض کیا کہ ستر ہزار صبح آتے ہیں فرشتے ستر ہزار شام آتے ہیں اور جو ایک بار آئیں گے دوبارہ نہیں آئیں گے اور یہ بدلیاں ہیں کہ اگر نہ ہو تو یہ کروڑوں کی آس چلی جائے گی کہ یہ ہونا وہ ضروری ہے اور بارگاہ اب دیکھے بارگاہ یہ وہ ہے کہ جہاں فرشتوں کو ایک بار آنے کی اجازت ہے نا یہ فرشتے جو درود پاک کے لیے آ رہے ہیں حاضری دیتے ہیں یہ ایک بار آئیں گے دوبارہ نہ آئیں گے یہ معصوموں کے لیے جو فرشتے معصوم ہیں لکھتے ہیں معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار بار یعنی فرشتوں کو تو صرف ایک بار آنے کی اجازت ہے آسی پڑے رہیں یعنی گناگار پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے کہ ان کو بس آتے رہو آتے رہو معصوموں کو عمر میں بار بار آسی پڑے رہے تو سدا عمر بل کی ہے زندہ رہے تو حجری بار کا نصیب مر جائیں تو حیات کی طبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند ہاں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ تو آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہریں شفاعت نگر کی ہے تو الحمدللہ رب العالمین مدینے مدین منور آزاد عل شرف دل سے ہمیں محبت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس شہر منور سے بے پناہ محبت پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں آرام فرما جلوہ فرما آپ کا دربار عالی شان اس شہر میں موجود اور صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہو فاروق اعظم ربدی اللہ تعالیٰ عین ہو اور جب عیسیٰ رح العلیٰ نبینہ والام جب قیام قرب قیامت میں آپ نزول فرمائیں گے تو پھر اور اس کے بعد جب آپ اپنا ایک وقت گزاریں گے وعدہ الہی اس وقت پورا ہوگا اور آپ کی جب روح کفس ان سری سے پرواز ہوگی جب آپ وفات وفات فرمائیں گے تو اس کے بعد آپ کی تدفین مبارک بھی وہیں اسی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے یہی جگہ موجود ہے وہیں آپ کا مزار مبارک بھی قائم کیا جائے گا حضرت حضرت علیس نبینہ والسلام اور پھر بقیہ پاک میں کم و بے دس ہزار صاحبۂ کرام مردوان کے مزارات فائز الانوار موجود ہیں پھر یہی مدینے منورہ کی طرف اس طرف جائیں تو سیدنا امیر حمزہ ربی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہدائے اہد کے مزارات اور خود وہ پہاڑ پہاڑ جس کے بارے میں سرکار فرمائے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے تو جنتی پہاڑ تو یہ ایسی مطلب زیارت ہی زیارت ہے منورہ کو تو ذرا ذرا زیارت ہے ذرا ذرا زیارت ہے ذرے ذرے پہ چایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے نور سے ہر فضا اس کی معمور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے تو اللہ ہم سب کو مدینے منورہ کی با ادب حاضری عطا فرمائے یہ وہ شہر ہے جس کے لیے رونا چاہیے یہ وہ شہر ہے جس کے حاضری کے لیے تڑپنا چاہیے یہ وہ شہر ہے کہ جس میں حاضری نہ ہو تو آدمی کو بلکنا چاہیے یہ وہ شہر ہے کہ جہاں پہنچے تو شکر خدا سے سدا شکر ادا کرنا چاہیے اور وہاں پہنچنے پر اللہ کے شکر میں رونا چاہیے جی اللہ کے شکر میں بھی رونا کچھ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بارگاہ الہی میں خوب گریہ و زاری فرماتے اور آپ کو جب عرض کی گئے تو کیا اللہ نے آپ, آپ کے صدقے آپ کے اکل و کے گنا معاف نہیں فرمائے تو آپ فرماتے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو اللہ کی شکر گزاری میں بھی رونا چاہیے اپنے آپ کو دیکھ کر اور اس عظیم بارگاہ کو دیکھ کر کہ جہاں پر مطلب کہ فرشتوں کی حاضریاں ہوتی ہیں اللہ تعالی کے نیک بندے جہاں آتے ہیں اور اتنے بڑے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مطلب یہاں پر مطلب کہ وہ دربار ہے گوہر بار ہے تو یہاں مرجیسا گناہگار حاضر ہوا اس پر روئے اور یہ, یہ شہر ایسا ہے کہ جب سے رخصت ہو تو عاشق روتا ہے کہ مجھ سے کیا چھوٹ رہا ہے کتنا عظیم شہر سے میں رخصت ہو رہا ہوں نہ جانے دوبارہ یہ حاضری ہو سکے کہ نہیں ہو سکے گی تو یہ ہوتا ہے کہ جب واپس آ جائے تو واپس آ جائے دوبارہ جانے کے لیے تڑپے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ایک بار جانے سے پیاس بجھتی نہیں ہے پیاز بڑھتی ہے وہ آلہ کون سا ہے کہ دل میں رکھا ہے اس تے میں رکھا ہے اسے اعظم کہ تے میں رکھا ہے اسے اس دل نے گھمانے نہ دیا اب اب کہاں جائے گا رقشا تیرا میرے دل سے اب کہاں شاپ تیرا میرے دل سے وہاں کا لام ہو رہا کچھ وہاں کا کلام وہاں کا لام تو پیسے نظار میں فریگار امتی جو کرے ہاں نظار میں فریگار امتی کرے ہاں بزار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ایسا گماتے ان دل کی بلا خبر کو خبر نہ ہو ہونا کریں پر خبر کو خبر نہ ہو لکھو محمد ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو بڑا عظیم شعر ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس میں بڑی عظیم شان بیان کی گئی ہے اور سرکار کی بڑی عظیم مدد کا وہاں ذکر ہے کہ وہاں نفسہ نفسی ہوگی اور انشاء اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت ہماری مدد فرمائیں گے اور رب کے کرم سے ہمیں رب سے بخشوائیں گے انشاءاللہ اللہ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین شاء اللہ ہم روزانہ محتقفین اسلامی بھائیوں کے بڑے پیارے پیارے بھلے بھلے جذبات تاثرات سنتے ہیں اور واقعی یہ تاثرات جذبات ایسے ہوتے ہیں جس سے حقیقت جسے روح کو تازگی بھی ملتی ہے بعضوں کے تو بڑے ایمان افروز جذبات ہوتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آج کیا کہتے ہیں اس سے پہلے میں نے دعوت اسلامی کے اتقاف کیا تھا اپنے علاقے میں اور وہاں جب میں وہاں اسکرین پہ باپا کو دیکھتا تھا اور میرا وہی نیت بنی کہ انشاءاللہ شاء میں اگلے سال ایک منتھ کا اتفاق کروں بہت مشکلوں سے اجازت دی نا ایک مہینہ ان کی منتیں کر کر کے بلاخر وہ مان گئے اللہ والے کی بار میں بیٹھنا اور اکیلے بیٹھنے میں تو بہت زمین آسمان کا فرق ہے اسی لیے باپا کی محبت ہے ان کا ان کے ساتھ ہمیں عقیدت ہے محبت ہے اسی لیے ہم بار بار ادھر آتے ہیں اور فیض حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں اب فخر محسوس کرتا ہوں میں ایک ولی کامل اس پر پتن دور کے اتنے بڑے ولیے ان کی زیارت کار رہوں کہ جن کی زیارت کے لیے لوگ بیرون ممالک سے یہاں تشریف لائے ہیں مجھے حاج عمران صاحب کے جو بیان آتا ہے نا وہ بہت ہی پسند ہیں کوئی پتھر دل بھی ہو نا وہ بھی رو پڑتا ہے ان کے بیانات سن کے میرے مدنی ماحول میں آنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ نگرانی شعرا کے بیانات کہ ان کے بیانات رولا دیتے ہیں بندے, بندے بندے کی دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے جب وہ بیان فرماتے ہیں نا ایسا دقت انگیز الحمد میرا نگرانی شورا کا مطلب بیان سن کے یہ نیت بنی ہے کہ میں گھر جا کے اور باہر بھی جس چیز سے کبھی میں نے کوئی برا کیا یا کوئی زیادتی ہوئی ہے ان سے معافی مانگوں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں توبہ کرتا ہوں آئندہ کوئی گناہ جو ہے نا مجھ سے نہ ہو اولیاء اللہ کی زبان میں تصحیح اتنی ہے کہ جی ہمارے گناگار پر اتنا اثر کرتی ہے میں نے انشاءاللہ چاند رات کو تین دن کے مدنی قافلے کی نیت بھی کی ہے ہوں یہاں پہ آ کے بہت دل کو سکون ملتا ہے یہاں پہ جو بھی آتا ہے نا جیسا ہوا کہ یہاں سے اخلاق سیکھے جاتا ہے گھر جا کے ماں باپ کا فرما بردار بن جاتے ہیں باپا نے مدنی مزاق میں ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنایا ہے ان کے ہاتھ چومنے کا ارشاد فرمایا ہے اور انشاء اللہ آپ جا کے ہم ان شاء اللہ ماں باپ قتم چومیں گے انشاءاللہ ہمیں تو جمعے کا بھی ہوش نہیں ہوتا جو باہر الحمد للہ یہاں پہ نوافل کا بھی اتمام ہے ہر چیز کا اتمام ہے اور اتنے ساتھیوں کو جب دیکھ رہے ہیں جذبے کے ساتھ کام کرتے ہوئے تو ہمیں بھی شوق ہو رہا ہے اس چیز کا جو ہے تو الحمدللہ ہم بھی پابند ہوئے اس چیز کے جو ہے اس سے جی ہمیں تربیت حاصل ہو رہی ہے جو امیر علیہ سنت کی جو تعلیمات ہیں جو ان کو سن کے جو ہے جو اپنی کوتاہی ہیں غلطیاں ہیں ان کا پتا چل رہا ہے جو ہے کہ ہم مسئلہ کیا غلطیاں کر رہے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں الحمدللہ اس ماحول سے جو ہے وہ نئی ایک سوچ پیدا ہو رہی ہے نیت بھی ہے کہ یہاں سے ایک ماہ کا جو ہے کرنے کے بعد دعوت اسلامی کی جو ہے بارہ ماہ کے لیے اپنا نام لکھواؤں گا میں ایک عجیب انسان تھا اور یہاں پہ آ جب ہمیں نگرانی شروع اب ہم بیان سنتے ہیں تو ہمیں اخلاق کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ انسان کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں ایک اسپورٹس ٹیچر بھی ہوں اب میری یہ نیت ہے کہ میں جب لاہور واپس جاؤں گا اور دعوت اسلامی کے لیے کام کروں گا ان جب تک میری زندگی ہے تب تک ان ہر سال کے لیے ادھر اتکاف کیا کروں گا الحمد ہم دو بھائی ہیں ابھی دونوں کی شادی ہونے والی ہے تو میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ شریعت کے مطابق ہم شادی کے معاملات پورے کریں گے مہندی کا رسم ہوتی ہے اس پر محفل ملا دستفاق کا انقاد کریں گے انشاءاللہ غیر محرم کو نہ دیکھیں گے اور نہ ان سے مصافہ کریں گے ان شاء کریں گے ان چیزوں سے انشاءاللہ پہلے جو بھی ہو چکا ہے توبہ کرتے ہیں اور گھر درس دیں گے انشاءاللہ مسجد میں پانچوں نمازوں کے بعد انشاءاللہ درس بھی دیں گے الحمدللہ میں نے نیت کی ہے کہ جتنا بھی میرے موبائل میں کوئی آور ڈیٹا ہے یا میرے دوستوں کے موبائل میں ان کو بھی ترکیب دینی ہے اور اپنے موبائل میں سے بھی ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا ہے نیٹ جو چلایا کرتا تھا اس میں سب چیزیں مکس آتی تھی لیکن اب میں نے نیت کر لی ان اللہ تعالیٰ نیٹ نہیں چلانی اور اپنی جو دعوت اسلامی کی یہ کارڈ ہیں یہ رکھنے اپنے موبائل میں سے سب چیزیں فالتو ڈیلیٹ کر دینی ہے الحمدللہ للہ نے شورا کا بیان سننے کے بعد ہمارا یہ ذہن بنا اس بے حیائی کے طرف انشاءاللہ کبھی بھی نہیں جائیں گے اور اگر ہم, ہم سے جو خطائیں ہوئی ہم ان سے توبہ کر رہے ہیں بندہ اس اسباب کو اس سبب کو بھی ترک کر دے کہ جو بندے کو برائی کی طرف لے جائے جیسے ہی نگران شنا نے یہ بیان فرمایا کہ موبائل میں سے کسی ہے کسی خدا کا تو آپ ڈیلیٹ کر دیں میرا پورا ڈیٹا ڈیلیٹ کیا سوائے نہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھلی آپ چیک کریں میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ میں پورا رمضان شریف موبائل استعمال نہیں کروں گا اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں موبائل استعمال نہیں کروں گا یہ تو شکر ہے نگرانی شورا نے ہمیں ترغیب دلا دی اور مجھے یاد آ میں نے جو ہے نا یہ سارا کچھ جو ہے ختم کر دیا تو میں اپنے گربان میں جاؤں تو میں جو ہے نا اتنا سیدھا نہیں ہوں میں نے اسی ٹائم پہ موبائل نکالا جو اپنا میرے پاس جو ڈیٹا تھا اس طرح کا سیدھی سی بات ہے میں نے وہ ڈلیٹ کر دیا سب کچھ جو ہے نا جو غلط نمبر جو اس طرح کے نہ موبائل ہوگا نہ کوئی ٹینشن ہوگی نہ کوئی گنا ہوگا الحمد میں نے نیت کی ہے کہ نگرانی شروع رگیب اللہ کی گھر میں درد شروع کرنا ہے ان آگے درد نہیں دیتے رہے ان شاء گھر میں بھی اور محسل میں درد شروع کریں گے گھر درس کا اگر دیکھا جائے تو گھر درد میں جو ہے ویسے تو مجھے پہلے جو ہے آتی تھی باہر اتنی شرم نہیں آتی تھی باہر تو میں بالکل عام اسلامی بھائیوں میں درد دے دیتا تھا لیکن گھر میں آپ کو ہے جو ہے نا بہت مشکل ہوتی ہے بہن بھی ہوتے ہیں بھائی بھی ہوتے ہیں جو ہے نا پھر وہ چھوٹے بھائی بڑے بھائی کزن وزن سب جو ہے نا تھوڑا سا ہنسی ہنسی تو اس میں جو ہے نا بندے میں سنجیدگی نہیں ہوتی لیکن اب میں نے نیت کی ہے کہ میں سنجیدہ رہ کر کسی طرح اپنے نفس کو قابو رکھ کے اپنے رفت کو نفس کو قابو رکھ کے دل کو قابو رکھ کے گھر درد بھی دوں گا انشاءاللہ مدنی مذاکروں میں بہت کچھ الحمد سیکھنے کو ملتا ہے علم و حکمت کے اتنے مدنی پھول ہوتے ہیں وہاں پہ سیکھنے کو ملتے دین میں بہت اضافہ ہوتا ہے باپا کے مدنی مذاکرے جتنے بھی ہیں علم کا ایک سمندر ہے آپ سمندر کو کوزے میں بند کر رہے ہیں جس کو اس کی قدر ہوگی وہ اس سے فیض یاب بھی ہوگا جو باپا کے مدنی مذاکرے جس میں سوالات کیے جاتے ہیں اگر بندہ وہی یاد کر لے عالم نہیں ہے انشاءاللہ عالم دین بن جائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ باپا کے مدنی مذاکرے سنیں یاد کریں انہیں محفوظ کریں اور سوالات کے جوابات کو غور سے سنیں سوالات بھی غور سے سنے ان کے جوابات بھی غور سے سنیں اور جتنا اپنے پاس اس کے مدنی پول نوٹ کر سکتے ہیں نوٹ بھی کریں انشاءاللہ اپنی زندگی کو بھی خوشگوار اور بہتر بنانے میں اور اپنے اطراف کی زندگیوں کو بھی اسے نوازنے میں مدد ملے گی میں میرے سنت کو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ بابا ان کے جذبات پر ایسا لگتا ہے ایسا کہ بہت دیر تک ہم بھی بولتے چلے جائیں ما لیکن کیا کریں ماشاء اللہ ان کے جذبات تو مدینہ مدینہ اللہ کرے کہ ان کو استقامت ملے ماشاء اللہ آپ کے فجر کے بیانات بڑا رنگ لا رہے ہیں الحمد کیونکہ یہ سب بیٹھے ہوتے نا اس ٹائم پر کوئی آگے ہوگا کوئی پیچھے ہوگا کوئی مل ملاقاتیوں میں ہوگا کوئی لیٹ گیا ہوگا کچھ ایسے ہوں گے لیکن فجر میں تو ہنڈریڈ پرسینٹ نہیں تو ننانوے فیصد تو آپ کو محتقبین سنتے ہی ہوں گے ماشاء اللہ تو اس وقت بس آپ ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں اور آپ کے پاس اندر جو بھی بھرا نکل رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ آج تو آپ نے کمال کر دیا لگتا ہے ان کو موبائل فون اور اندر جو بھی یہ بھر کے رکھتے ہیں گناہوں کی مشینیں بلکہ گناہوں کی فیکٹریاں آج انہوں نے گناہوں کی فیکٹریاں خالی کی ہے اب بازوں نے کی ہیں اب دیکھو یعنی تاثرات تو باز ہی ہوتے وہ ان میں سے بھی ذرا کٹ کر کے اور یہ تو کیا کیا جوش میں آ کے بول جاتے ہوں گے کیمرہ مین کو ہلا دیتے ہوں گے لیکن ظاہر ناظرین کو تو ہم کو نہیں نہیں ہلا سکتے نا تو یہ کہ تحفظات ہوتے ہیں ان کو یوں ہوتا ہوگا کہ ہمارے جو یہ کاٹ دیا وہ کاٹ دیا ہمارے ملک کے قوانین کے تحفظات ہیں ان کو بھی آپ ہو سکتا ہے توڑ دیتے ہوں کیا کیا بول دیتے ہوں اسی طرح دنیا بھر کا معاملہ ہے تو اس لیے دو ممالک میں دعوت اسلامی کے پیغام امریکہ تک میں اپنا فیضان مدینہ ہے اب یہ کہ خدا جنا آپ کیا بولیں اور فضا مدینہ دبا دب مند ہونے شروع ہو جائے دنیا میں ہم اسکرین پہ چلا دیں تو اور رشتہ بھائیوں کو گرفتاریاں شروع ہو جائیں خدا نہ خدا بولے آپ پھنسے ہم تو اس لیے آپ کا یہ بولنا جو ہے نا یہ ان کو کاٹنا پڑتا ہے کیا کیا بولتے ہوں گے میرا اندازہ ہے پتا ہے مجھے عوام عوامی آدمی ہوں آپ بھلے ہی کاچ کے کل تک تو میں عوام میں ہی تھا نا عوام کے گھروں پہ ڈور کو ڈور جا کر ان کے ساتھ بسوں میں ویگنوں میں مرغا بن کر میں نے سفر کیا یہ نا عوام کو جانتا ہوں کہ جب یہ پھر مائک آئے مدن چینل کے میں پتا ہوگا میں اسکرین پر نظر آؤں گا پھر یہ بیچارے قابو سے باہر ہو جاتے ہوں گے اور بعض ہو سکتا ہے لڑتے بھی ہوں گے کہ ہمارے بھی لو ہمارے بھی لو یہ پوچھتے بھی ہوں گے کیمرہ مین کو ہمارے ابھی چلے کیوں نہیں ہے بازوں کے چلانے جیسے ہوتے ہی نہیں ہوں گے تو اس کے پورے کے پورے وہ ٹھنڈے کرنے پڑتے ہوں گے تو اس میں آپ دل بڑھا رکھیں. ان کو نہ ان بچاروں کو نہیں پتا ہوتا یہ انہوں نے بنایا اور انہوں نے آگے بڑھا دیا تو اب وہ آگے ایک چین بنی ہوئی ہے کام کرنے والوں کی تو یہ تفتیش اور یہ کٹنگ اور ایڈیٹنگ اور یہ سب بنا کر پھر یہاں یہ تھوڑا بہت سناتے ہیں وقت بھی ظاہر کام ہوتا ہے گھنٹے دو گھنٹے کے تاثرات ہوتے ہوں گے ان میں یہ چار پانچ منٹ کا یہ سناتے ہیں مواد ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا سنانا ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ان کو بولنا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے بارے میں کوئی الٹا سیدھا بولنا بیکار ہے مطلب ماشاء سمجھتے ہوں گے آئند بات ہے کہ انہوں نے موبائل فون سے جنہوں نے کی ہم نے تاثرات اس میں یہ تھا کہ جو اجنبی مرد اور عورتوں کے جو آپس کے کانٹیکٹ ہوتے ہیں پھر ایسی چیزیں اندر میں ڈلی ہوئی ہوتی ہیں اور اس سے جو تباہی آئی ہیں ان کو کچھ اخباری خبریں بھی تھیں کچھ ایسے حقائق تھے جو سامنے رکھے گئے تو انہوں نے یہ نکالا ہے اگر حمد حمد آپ بھی مزید ان سے انشاءاللہ مدنی اللہ عطا فرما دیں کہ یہ جو بچ گئے نا یہ بھی اپنے موبائل فون میں کوئی ایسی چیز رکھے ہی نہ جو جہنم کی طرف لے جانے کا سبب بن جائے اتنا خطرناک ہے یہ کہ ایک گنا بھرا کلپ چلا دیا اب یہ خدا جانے کب تک چلتا رہے گا آپ نے بولے نا درویشی لے لی کا مزار بن گیا یہ چلتا رہے گا اندازہ لگائیں اس طرح جو جو گانے بولتے ہیں فلموں میں کام کرتے ہیں جو ڈراموں میں کام کرتے ہیں جو الٹے سیدھے جھوٹے ڈائیلاگ بولتے ہیں یہ مطلب سوچیں تو سوچے کہ یہ کتنی بڑی بھول کر رہے ہیں کہ یہ تو چلتا ہی رہے گا تو ساتھ میں جس نے اس کو نکال دیا یہ نکال دینا اگر وہ گناہ سلسلے کرتے تھے تو صرف اس سے نکال دینا مسئلے کا حل نہیں ہے یہ بھی ذہن بنا لے اس سے توبہ بھی کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں اور یہ پیغام دینا ہے کہ میں نے اب تک جو جو غلط چلائے تھے کلپ اس سے میں نے توبہ کر لیے آپ کے اپنے پیج پر یہ دینا ہوگا میں نے توبہ کر لیے اور میں درخواست کرتا ہوں کہ میرے جتنے بھی کلپ اس طرح کے ہیں وہ سب کے سب آپ لوگ بھی اپنے اپنے پیج سے نکال دیں یہ آپ کو کہنا ہوگا یہ نہ نکالیں یہ پھر الگ بات ہے لیکن آپ کو یہ کہنا ہوگا جہاں جہاں تک آپ نے پہنچائے ہیں ان کو بھی کہیں کہ وہاں سے بھی مٹا دیں زندگی کا بھروسہ نہیں کہ ہم تو دنیا سے ہم کو تو جانا ہی پڑے گا ہمارے جانے کے بات کہیں یہ گناہ جاریہ کی صورت میں ہم چھوڑ کے نہ چلے جائیں یا یعنی نا سمجھو کہ کوئی میوزیکل پروگرام کرتا ہے جیسے شادی میں لوگ کرتے ہیں فنکشن میوزیکل پروگرام یہ کی کیا سمجھتے ہیں خوشی میں سب چلتا ہے تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ خوشی میں چلتا ہے یا صرف اللہ رسول کا حکم ہر حال میں چلتا ہے یہ مرنے کے بعد پتا چلے گا تو اب فنکشن کیا کسی نے تو ایک تو اس نے فنکشن یا گنا بھرا کیا اب وہ فنکشن میں جو بھی آئے چوبیس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں میوزک بجاتے ہیں ناچتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں الٹے سے دیر بولتے ہیں بازوں کا و بجلاگ کفری تک بھی بول جاتے ہیں کومیڈین جو ہوتے ہیں اچھا اب اب گناہ کی صورت میں آپ کو بتاؤں کس طرح ہوتی ہے جتنوں نے سنا ان سب کا تو اپنا اپنا گناہ جنہوں نے سنا اور ان سب کے مثال کے طور پر سو افراد نے سنا کہ سو افراد کو تو اپنا اپنا گنا ہوا ان سو افراد کا گناہ جو یہ میوزک بجا رہا ہے جو یہ ڈائلگ بول رہا ہے جو بھی غلط کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے مطلب ان شو کا گناہ اس کو ملے گا اس کا اپنا تو گناہ ملے گا لیکن اس شو کا گناہ اس کو ملے گا اچھا اب ان سب کا مجموعی طور پر گناہ جو ہے جس نے فنکشن کرایا اس کو ملے گا تو کیسا پھنسا اچھا اب یہ تو ہو گیا اب سوشل میڈیا کا دور ہے اب اس کے تو مووی بن رہی ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں سب کچھ اس کے اب اس کے کلپ جو آگے بڑھ رہے ہیں اس کے گنا کا اندازہ مشکل ہے ہزار تک لاکھ تک دس لاکھ تک پتا نہیں کتنی کتنے لوگوں تک پہنچتا ہوگا نہیں اس پر دنیا میں رشک کیا جاتا ہے کسی گلوکارا کا مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اس کے جو کیا بولتے ہیں لائکس کروڑ یا دو کروڑ یا ڈیڑھ کروڑ یا پتہ نہیں کتنے کروڑ ہیں تو وہ گلو کارا کو تو خوشی کے مارے مت نیند اڑ جاتی ہوگی لیکن سوچے تو صحیح کہ یہ کتنے بڑے یعنی کہ جتھے کو گناہوں میں مبتلا کر رہی ہوگی اور ان سب کا گناہ اس کو مل رہا ہوگا ان کو تو ملے گا ان کے گناہ میں کمی نہیں آئے گی مجبوری طور پر اس گروہ کارا کو جو جو یہ گنا پر ہرکت کرے گی ہاں اس گروہ کارا نے کبھی کوئی سپوز کریں گے سچی حدیث کی جی سنی عالم کی کتاب میں نکال کر چلو رمضان کا مہینہ رمضان میں کوئی روزے کی فضیلت ڈال دی اس کا گناہ نہیں ملے گا میں لیکن یہ گروہ گروکارا کیا کرتی ہوں گی اس کا مجھ سے زیادہ شرح آپ کو پتا ہوگا مسلمان اور مسلمان یہ مسلمان ناچنے والے شوبیز والے یا فلمی ایکٹر وغیرہ کیا کرتے ہوں گے یہ آپ مجھ سے شاید زیادہ سمجھتے ہوں گے آپ نے گلوکارہ کے بارے میں جو ارشاد فرمایا تو اگر وہ گلوکارہ مسلمان ہو تب تو اس کو کوئی اچھا کام کرنے کا سواب ملے گا نا اگر وہ گلوکارہ یا گلوکار یا اس کا کوئی بھی اداکار یا فنکار یا طرح کا آدمی اگر غیر مسلم ہے تو کیا غیر مسلم کو بھی اپنا یہ گناہ ہو بھرا سلسلہ چلانے کے گنا اور اگر اس کے ساتھ غیر مسلم اور مسلمان سارے کے سارے اس کے اس میں مبتلا ہیں تو کیا مسلمان کو گناہ ملے گا اس طرح کی کوئی وضاحت آ فرمائیں گے اگر وہ غیر مسلم ہے تب بھی غیر مسلم کو اس کے کفر کے ساتھ ساتھ یہ جو بھی گناہ کرتے ہیں نا ان کا گناہ ملے گا یہاں تک کہ مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ غیر مسلم کو تو اپنے کھانے کا بھی گناہ ملے گا اللہ یہ اللہ کھانا اللہ کھا کر اپنے کفر پر مدد حاصل کرتا ہے جیسے کوئی پوجا کرتا ہے تو اگر اس کو بھوکا رکھ دیا جائے تو بھت کی پوجا کیسے کرے گا یہ یعنی کہ یہ بھوک بھوک کرتا ہوگا اور جب اس کی بھوک مٹے گی تو اب ہی آئے گا میدان میں اور حرکتیں کرے گا بدھ کے ساتھ جو کفریاتیں جو اس کی جو بھی عبادت کا طریقہ ہے وہ بجا جائے گا جو کہ کفر پر مشتمل ہوتا ہے تو اس طرح اس کا کھانا بھی یہ گنا کا کام ہے تو یہ ہے باریک نکتا کہ یہ مطلب روایت نے اس طرح کی کہ تمہارا کھانا تمہارا کھانا علماء کھائیں تمہارا کھانا متقی پرہیزگار لوگ کھائیں کیونکہ اگر آپ نے یہ کھانا کسی شرابی کو کھلایا کسی ادم باز کو کھلایا تو ہو سکتا ہے کہ اس کھانے کے ذریعے وہ کچھ مزید گناہوں پر قوت پکڑے اور اگر کسی نیک آدمی کو آپ کھانا کھلا دیں گے کوئی اچھا سا عمدہ جو بے وہ غربت کے مارے شاید نہیں کھا سکتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی عبادت زیادہ کر لے اس کو ہمت آ جائے طاقت آ جائے اگر نہیں بھی کر پاتا لیکن ظاہر ہے کہ ایک نیک آدمی کا دل خوش کرنے میں اور ایک فاسی کو فاجر بے نمازی اور گناہوں میں رچے بسے شخص کو خوش کرنے میں دونوں میں فرق تو ہے نا زمین آسمان کا فرق ہے کہ اللہ کے نیک بندے کا دل خوش کر دیا اس کے دل سے دعا نکل گئی ہو سکتا ہے دونوں جہان ہمارے سمر جائیں تو خیر خیرات دینی ہو کچھ بھی کرنا ہو یہ نیک لوگوں کا ہی اس میں انتخاب کیا جائے یہ میں آپ کو ایسا اہم مدنی پھول دے رہا ہوں کہ جو انشاءاللہ شاء آپ کو عمر بھر کام آئے گا اب جیسے دو مریض ہیں آپ کے سامنے آپ کے پاس صرف ایک مریض کا ہی علاج کر سکتے ہیں اب ایک مریض نیک نمازی ہے ایک مریض بے نمازی ہے ایک مریض داڑھی والا ہے ایک مریض داڑھی منڈا ہے تو ایک مریض با ہے ایک مریض بد اخلاق ہے اب دونوں میں سے ایک ہے ایک کو کرنا ہے تو آپ کا شاید ضمیر بھی یہ فیصلہ کرے گا کہ یار میں نیک نمازی کو ہی کیوں نہ یار بھلے آدمی کو نیک بندے کو مطلب یہ اپنے علاج کی سہولت دوں کیونکہ ہے ہی ایک کا تو یہ مطلب ہے سمجھنے کی بات ہے نہ اس کو گناہگار یا جو کہ اس کو کہا نہ جائے کب تیرونی دوں گا یعنی کہ یہ اپنے انڈرسٹ اپنے طور پر بندہ جو ہے وہ فوقیت نیک بندے کو دے بھائی اللہ تعالیٰ بھی تو نیک بندوں پر جنت میں جو جائیں گے اللہ کی رحمت سے نیک بندے ہے نا جو نیک نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے سبب وہ جہنم میں جائیں کچھ تو ایسے ہوں گے جو جاننا میں جائیں گے تو اس میں یہ تو نہیں ہے کہ کوئی اولیا کرام کو نوزوب باللہ جہنم میں ڈالا جائے ماض اللہ سبہ معاذ اللہ تو, تو ان کے صدقے ہمیں جنت ملے گی ہم جیسے گناگاروں کو تو اس لیے نیک بندوں کی رعایت دنیا کے ہر ہر معاملے میں آپ نے کرنی ہے نوکری رکھنا ہے نیک نمازی کو نوکری رکھا جائے پارٹنر بنانا ہے نیک نمازی کو پارٹنر بنایا جائے یہ الگ بات ہے کہ رونگ نمبر بھی اس میں لگ سکتا ہے کہ ہم نے جس کو نیک سمجھا ہو وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیسے کھا کے بھاگ جائے تو اس میں یہ کہ یہ ہمارا اس میں بھی ہماری کوتا ہی ہے کہ ہم سلیکشن میں ناکام ہو گئے ہم کو پہچان نہیں ہے تو میں نے ایک جنرل بات کی ہے نیکوں کو ترجیح دینی چاہیے تو اس طرح نیکوں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور نیکیوں میں ان اللہ خوب ترقیاں ہوں گی برکتیں ہوں گی لیکن جو نیک نہیں ہیں ان کو بھی نیکی کی دعوت سے محروم نہیں کرنا ہے ان کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے ان کو بھی مدنی ماحول کے قریب کرنا ہے تعالی علم صلی اللہ تعالی, تعالیٰ علیہ وسلم علی علی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی اگر سوال صلی اللہ کا جواب اگر پراپر مل جائے مزید بہتر انداز میں اگر کوئی غیر مسلم اس طرح حدیث یا کوئی ایسے نیکی کی بات کو عام کرتا ہے تو کیا اس کو ثواب ملے گا اس کو ثواب نہیں ملے گا البتہ یہ کہ غیر مسلم کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں مل سکتا ہے کسی طرح بھی اس کو آسانی دے کر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے نہ میں نے خیر مسلموں کو ترغیب دی ہے میں تو جنرل ہی بات کی ہے کیا مسلمانوں میں گلوکار اور گلوکارائیں نہیں ہیں کیا مسلمانوں میں اداکار اور اداکارائیں نہیں ہیں مطلب چنے ہیں یار جن نہیں سکتے ہم اور ان سے زیادہ ایسے ہوں گے جو حسرت کرتے ہوں گے کاش ہم بھی اداکار ہوتے ہیں حسرت کرتے ہوں گے اور یوں مطلب وہ عزم مصمم کر کے گنا ہو کے مرتکب ہوتے ہوں گے ان کو افسوس ہوتا ہوگا کہ ہم کیوں نہیں ہے گلوکار ہم کو فلموں میں کام کرنا ہے اور دھکے کھاتے ہیں اور کتنی عزتیں روز پامال ہوتی ہوں گی کتنا گندا یہ مطلب فیلڈ ہے یہ شاید مجھ سے زیادہ تو بہت سارے سے اسی بھائی سن رہے ہوں گے جو سمجھتے ہوں گے کہ اس کو پتہ ہی کیا ہے کہ اس فلم میں کتنی عصمتیں پامال ہوتی ہیں پھر بھی مطلب ان کو نی آگے بڑھنے دیا ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد کو باندھ کے رکھے اخلاق کی رسیوں سے اور اس نے اخلاق کے جال میں بند کر دے اور ان کو گناہوں بھرے ماحول کی طرف جانے ہی نہ دیں ان کو مسجد کا راستہ دکھائے دعود اسلامی کے مدنی ماحول میں اگر یہ بھیجنے میں کامیاب ہو گئے تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو زہرا الحمدللہ مسجد کا راستہ ملتا ہی ہے پانچوں ٹائم نمازی کی نمازوں کی ترغیب ہے نجاد کتنی نیکیوں کی ہمارے ہاں ترغیب اللہ کی رحمت سے امیرا سے عرض ہے جس سے ابھی آپ نے ایک مدری پھول عنایت فرمائے ہیں کہ ہمارا جو بھی خیر خیرات ہے وہ نیکوں میں خرچ ہونا چاہیے اس میں اگر یہ بھی رہنمائی فرما دے کہ اگر ہمارے رشتے داروں میں کوئی ایسا افراد ہے جو ہمیں مطلب نیک نہیں ہے یا کچھ ان میں برائیاں ہیں تو ان کے ساتھ ہمیں کیسے تعلقات رکھنے ہوں گے تو تعلقات رکھنے کا میں نے منع نہیں کیا میں نے جنرل بات کی میں نے تو کہا ان کو بھی قریب لانا ہے ان کو دھتکارنا تو نہیں ہے لیکن جہاں دو کا انتخاب کرنا ہو تو وہاں نیک یعنی اپنے طور پر دیکھ لیں گے آپ کے دو دوستوں ایک دوست آپ کے سکھ دکھ میں کام آتا ہے آپ سے بہت ہے کہ وہ ہمدردی کرتا ہے تو انڈر آپ کا دل اس کی طرف زیادہ مائل ہوگا اور اگر آپ کے پاس ایک ہی توحفہ ہوگا دینے کا تو وہ اسی کو سلیکٹ کریں گے اس دوست کو کہ یار یہ میرا بہت خیال رکھتا ہے چپ کر اس کو دے دیں گے دوسرے کو دل چھکنی نہیں ہو اس شاید آپ یہ کر رہے ہیں اس کو بولنا نہیں کہ میں نے تم کو دیا ہے یہ کر رہے گے اب را رشتے داروں کا تو اس پہ تو نس ہے کہ رشتہ داروں پر بھی مطلب ہے کہ رشتہ داروں کو دینا افضل ہے مگر اب رشتہ دار اگر مطلب ہے نا کہ بد مذہب ہے تو کیا اب بھی اس کی فضیلت رہے گی یا نعوذ باللہ مرتد ہے تو کیا اب بھی فضی اب تو منع ہو جائے گا نا کہ اس کی اس کی ترکیب نہ کی جائے اس کو نہ دیا جائے تو یہ اس کی جو صورتیں وہ پھر بدار اہل سنت سے ہی رجوع کیا جائے میں نے جنرل بات کی ہے ایسی روایت میری نظر میں ہے جن میں مطلب یعنی کہ تمہارا کھانا ہے لیک, ملے لیک ملے لوگ کھائے تو حدیث ایسی رائے خدا میں خرچ کرنے کے جو فضائل پر جو اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے اس میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے بابا جی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اب رشتہ دار کا پھر الگ مسئلہ ہو جاتا ہے اب اس پر میں اٹکل سے کیا بولوں اب جیسے دو رشتہ دار ہوں ایک نیک ہو ایک بد ہو اور دونوں ہی کریبی ہوں مثلا تین بھائی ہیں اب دو ایک بھائی مالدار ہے دو بھائی غریب ہیں اب ایک بھائی کی مدد جتنا ہے اس کے اوپر تو کیا کرے ابھی اللہ بہتر کیا نہیں ہے دارالفتا ہے سنت میں وراثت کا بھی تو ایک ہے نا کہ اگر دینا ہے تو وہ ایک بیٹا جو نیک ہو متقی ہو پرہیزگار ہو اس کی طرف زیادہ دینے کی تو شریعت نے بھی اجازت دی ہے نا وراثت نہیں ہے یہ زندگی میں اگر وہ توحفہ دینا چاہیں اپنی زندگی میں والد اپنی والد اگر تحفہ دینا چاہتا ہے جی تو یوں تو عدل و انصاف کا اور برابری کا فرمایا گیا لیکن اگر نیکی تکو تقوی پرہیزگاری کی بنیاد پر یہ اپنے دوسرے اس بیٹے کو جو تقوا نیکیوں پرہیزگاری میں زیادہ ہے اس کو فوقیت دے سکتا ہے یہ غالباً وہ تقوے پر نہیں ہے جو علم دین حاصل کر رہا ہو اس پر ہے دینی فضیلت دینی فضیلت دینی فضیلت یا والد کی خدمت میں ہو وہ بھی آ اچھا وہ جو ابھی میں نے بیان کیا تھا وہ گنا ملے گا اور اتنا گنا ملے گا اس سلسلے میں مسلم کی حدیث آپ سنیں سید المرسلین خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانے دل نشین ہے جو ہدایت کی طرف بلائے اس کو تمام عاملین یعنی عمل کرنے والوں کی طرح ثواب ملے گا اور اس سے ان عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں سے کچھ کم نہ ہوگا اور جو گمراہی کی طرف بلائے تو اس پر تمام پیروی کرنے والے گمراہوں کے برابر گناہ ہوگا اور یہ ان کے گناہوں سے کچھ کم نہ کرے گا مفصر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں یہ حکم عام ہے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صدقے سے تمام صاحب آئے کرام امتحدین علم احمتاقی نو محتارین سب کو شامل ہے مثلاً اگر کسی کی تبلیغ سے نیکی کی دعوت سے ایک لاکھ نمازی بنے تو اس مبلک کو ہر وقت ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ہوگا اور ان نمازیوں کو اپنی اپنی نمازوں کا ثواب اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا ثواب مخلوق کے اندازے سے ورا ورا ہے یعنی بڑا کہہ رہے ہے کہ کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا کہ پیارے اقا صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کو کتنا ثواب مل رہا ہوگا۔ رب عزوجل فرماتا ہے وا ان لک ل اجر غیر منون ترجمہ ہے کن ظلمان اور ضرور تمہارے لیے بے امتیاز ثواب ہے ایسی وہ مصنفین جن کی کتابوں سے لوگ ہدایت پا رہے ہیں قیامت تک لاکھوں کا ثواب انہیں پہنچتا رہے گا یہ حدیث اس آیت کے خلاف نہیں لئی سلیل انسانی علامہ سہا یعنی ترجمہ ایمان آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش کیونکہ یہ ثوابوں کی زیادتی اس کے عمل تبلیغ یعنی نیکی کی دعوت دینے کا نتیجہ ہے مزید فرماتے ہیں اس میں گم, گمراہیوں کے موجود مجین مجین مبل یعنی جو گمرائی ایجاد کرتے ہیں اور ان کو آگے بڑھاتے ہیں مجین مبلغین یعنی وہ چاہے موجود ہو چاہے اس کو آگے بڑھاتے مبلغ مانے پہنچانے والا تبلیغ کے لفظی معنی پہنچانا یعنی گمرائی ایجاد کرنے والے اور گمرائی دوسروں تک دوسروں کو پہنچانے والے سب شامل ہیں تا قیامت ان کو ہر وقت لاکھوں گناہ پہنچتے رہیں گے تو مہربانی کر کے اپنے اپنے موبائل میں جو بھی آپ نے صبح و بیان سنا تھا موتقف نے آپ جو ناظرین بھی سن رہے ہیں جنہوں نے نہیں سنا تھا اور جنہوں نے ابھی تک ڈلیٹ نہیں کیا اپنا وہ ڈیٹا جو گناہ بھرا ہے اور آپ کو یہ سب سمجھ پڑتی ہوگی کہ گناہ بھرا ہے یا نہیں ہے تو اس کو مہربانی کر کے سانس بعد میں لے پہلے ڈیلیٹ توبہ کریں ڈیلیٹ کریں اگر ان کے ذریعے گناہوں کے کمانے کا سلسلہ ہے اور اپنا کوئی ایسا سوتی پیغام بھی دیں یا سوری پیغام دیں کہ میں نے اب اس سے توبہ کر لی ہے اور میرا جس جس کے پاس اس طرح کا کوئی مطلب بیجا ہوا کلپ ہے یا کوئی بھی ایسا تحریر ہے ٹیکسٹ میسج ہے کچھ بھی ہے یہ سب ڈیلیٹ کر دیا جائے یہ آپ کو عام پیغام دینا چاہیے اپنے پیج پہ ان شاء اللہ رحمت قریب ہوگی اس کے کرم سے معافی کی خیرات ملے گی کیونکہ گناہ سے توبہ کرنے میں اس کے سارے تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں اور جس جس کو آپ جانتے ہیں کہ اس کو بھیجاتا ذہن نصیب اس کو برائے راست بھی آپ کو کچھ نہ ہو جیسا پیغام بھیجنا ہوگا ہو سکتا ہے وہ آپ کے پیج پر اب نہ ہو وہ نہ دیکھتا ہو پہنچا دیا جائے پیغام ہر ایک کو پتا چلے کہ آپ توبہ کر چکے کیونکہ الل اعلان گنا کیا نا و بصر ول الانیت و بل الانیت خفیہ گنا کی خفیہ توبہ چھپے ہوئے گناہ کی چھپ کر توبہ اور الل اعلان گنا کی الل اعلان توبہ یہ حدیث پاک ہے بخاری ہے مطلب صحیح حدیث ہے میرا خیال ہے وہ حدیث پاک ہے فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ گناہ جو چھپ کر کرے اس کا چھپ کر توبہ اور جو الل اعلان گناہ کرے اس کی الل اعلان توبہ یعنی سب کے سامنے کسی کو جھاڑ دیا آپ نے نہ حق اور پھر بعد میں اس کو کان میں سوری بول دیا تو یہ کافی نہ ہوگا جتنے کے سامنے آپ نے اس کو جھاڑا نا نہ حق اتنوں کو پتا چلنا چاہیے کہ آپ نے توبہ کر لیے اور اس سے معافی کر کے اس کو راضی کر لیا ہے ہے نازک معام پھوک پھوک کے قدم اٹھانا ہے دنیا میں آئے ہیں تو اب وہ آئے ہیں نہ آنا نہیں ہوگا آ چکے اب یہاں اللہ رسول عزب اجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے بات بات میں جو غصہ کرتے ہیں دوسروں کو جاڑتے ہیں گھرتے ہیں یہ مہربانی کر کے سچی توبہ کرنے اور نہ کہیں کے نہیں رہیں گے ظلم جو ہے نا ظلم یہ بدترین جرم ہے اور اس کے ذریعے ایمان برباد ہو سکتا ہے ظالم کے لیے خطرہ ہے کہ اس کا ایمان برباد ہو جائے شرارتیں کرنے والے بھی غور کریں شرارتیں بھی بارہا ظلم کی اندھیریوں میں داخل ہو جاتی ہیں ماں باپ کو ناراض کیا بھائی بہن کو ستایا جس کا بھی دل دکھایا ان سبھی سے معافی مانگنی ہے اور یہ کہ ہم احتکاب کے بعد جائیں گے نہیں یار کیا پتا موت کا باز ہے فون کریں اب تو کمیکیشن بہت آسان ہے آپ فون کریں معافی مانگے پھر بعد میں بولے پیر پکڑ کے بھی معافی مانگ لینا ہاتھ جوڑ کے لیکن فون پر کم از کم آئی جی کے الفاظ سے معاف کرتے ہوگے نہیں بول تو دیا معاف کر دو معافی مانگ تو دیا اب وہ دلائل دے کچھ بولے تو اب آپ کو سننا بھی پڑے گا اب وہیں گے بحث کریں گے پھر زیادہ گناہوں میں ہو سکتا پڑے نرمی سے کیونکہ جرم کیا ہے نا مجرم جب جج کے سامنے ہوگا تو سینہ تان کے تو نہیں آئے گا سر سر کر کے بات کرے گا اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر اہم فرمائی یہ احیاء العلوم جلد دوسری میں نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں جو میں نے ارض کیا تھا تو احیاء العلوم جلد دوسری پیج نمبر 43 تھری مکتب المدینہ کی جو چھپی ہوئی اس میں دعوت کرنے والے کو چاہیے کہ نیک لوگوں کی دعوت کرے کہ فسا کو فجار نہ کہ فسا کو فجار کی چنانچہ ایک بار کسی نے نبیوں کے سلطان رحمت عالمیاں صلی اللہ تعالی علی وسلم کی دعوت کا شرف حاصل کیا انہ دعوت دی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ دعا دی اکل اتوام اکل یعنی تیرا کھانا نیک لوگ کھائیں اور ایک حدیث میں فرمایا تم صرف متقی شخص کا کھانا کھاؤ اور تمہارا کھانا بھی متقی یعنی پرہیزگار ہی کھائے پھر لکھا ہے یہ حدیث کے بعد امام غزالی رحمتہ اللہ نے بالخصوص فقراء کی دعوت کرے نہ اغنیا یعنی مالداروں کی زیادہ اہمیت فقیروں کو دی جائے ہمارے ہاں زیادہ اہمیت افسوس جس کو دی جاتی ہے سب جانتے افسوس اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا کر دے ہم صحیح ہو جائیں اللہ کرے نیک بن جائے یہ رمضان کا مہینہ اللہ کرے ہمارے نیک بننے کا سبب بن جائے ہم بخشے بھی جائیں اور آئندہ جو بھی دن ملے ہمیں زندگی کے بس ہم وہ نیکیوں میں گزارے نمازیں پڑھتے رہے روزے نفل رکھنے کی بھی سعادت ملتی رہے مدنی قافلوں میں سفر ہوتا رہے اور مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزرے اللہ کرے علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد